اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پان لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال بولا آہا کی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے